جی سکیے مائک لے لیتے ہیں آپ کرتے ہیں جیسے دیکھ کے بھیج سکے نو ویسٹ मेरे पास, पास चेक चे कर लेते हैं अब देखिए अब देखिए वॉयस के नहीं है शोर तो नहीं है सो मेरे पास तो, तो, एक तो लो स्पीकर स्पीकर लो है तो, तो वो ऐसा करेंगे بسم اللہ کل سبق نہیں ہو سکتا تھا میری طبیعت وسب میں بہت زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں وہ کر سکتا تھا سبق لے بھی نہیں سکتا تھا وہ پیٹ خراب ہو گیا تھا تو اس وجہ سے کمزوری بہت زیادہ تھی لیکن شکر ہے کہ بس ہے باقی الحمد للہ وہ بھی, اسنا بھی مسئلہ اتنا زیادہ بھی نہیں آئے لیکن پتہ نہیں کیوں آخر اتنی ایک دم کمزوری ہوئی کہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی بالکل دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ اب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے بس صحت رکھ بڑی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں پوری جان لگا دوں سب کچھ کر دوں لیکن یہ ہے کہ اپنی صحت کا لازمی خیال رکھنا چاہیے صحت کا لازمی خیال رکھنا چاہیے ہم نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوتا کام پور پھر چل ہی نہیں رہے ہوتے کی لائن میں آئے. اس وقت سے ہی بہت زیادہ ہی لیکن مصروفیات اور بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں نا وہ بالکل اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالے اور کام کی توفیق ہوتی رہے نمبر چار لام تاکید بنونے تاقید ہی کردان لام تاکید بنونے تاقت کی کردان میں لام کس کس نے یاد کیا پہلے تو مجھے یہ بتائیں یاد ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے پھر دوبارہ اسی کو کریں لیکن جو یاد کرنے والے انہوں نے یاد بھی کر لی ہیں تو یاد تو کرنی ہے نا دوبارہ چلیں آج کرتے ہیں پھر دوبارہ کرتے ہیں تاکہ مجھے پتا یہ ذرا مشکل ہے یہ ذرا مشکل ہے لیکن بس یہی بات ہے ایک دفعہ کا پیٹرن ہے یہ یاد رکھیں ایک دفعہ کا پیٹرن ہے وہ پیٹرن یاد کرنا مشکل ہوتا ہے پھر آگے کام آسان ہوتا ہے یہ پیٹرنز ہیں جو آپ کو یاد کرائے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ جو تو دوبارہ دیکھیے ذرا تاکہ سارے ساتھی جو ہیں اس میں ساتھ اکٹھے ہو جائیں لام تاکید بانون تاکید شکیلا در فیل مستقبل معروف تو گردان کیسے آئے گی لفظ یہ یاد رکھیے گا اس میں لام کے اوپر جو زبر ہے نا یہ بالکل صحیح پڑھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آگے کچھ گردانیں آئیں گی جہاں پر لیا فلنا بھی آئے گا ٹھیک ہے آگے لیا فلنا بھی آئے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے لیا فلنا اسلام کے اوپر زبر پڑھنا اور وہ پتہ چلنا چاہیے پڑھتے ہوئے لیا فلنا لیا فلان لی فلّاََ اس طرح اس کو ایسے پڑھنا ہے آپ دیکھو گا نون کے اوپر کیا لگا ہوا ہے شد لگا ہوا ہے شد ایسے نہیں پڑھنا لیا فلنا لیا فلان فلانے نہیں ہے ٹھیک ہے لیا نون دو دفعہ ہے لیا تو ویسے لیا پڑھیں پڑیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا تو نون کے اوپر شت کا پتہ چلنا چاہیے تو دیکھیے لیا تو لیا فلان لیا فلنا لط فلنا لتا ٹھیک ہے نا مد نہیں ہے مد پہ تو نہیں ہے لیف نام پہ لیف الانچائی لیف ال مت نہیں ہے لیکن وہ کیوں ہم وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الف آ رہا ہے الف آ رہا ہے اور نون آ رہا ہے نا الف آ رہا ہے اور نون آ رہا ہے تو نون بھی کیا ہے ساکن ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس لیے تھوڑا سا اس کو ایسے پڑھیں گے آپ الف کی مد تو نہیں ہے مت تو نہیں ہے مت کیا ہوتا ہے الف کے بعد حمزہ وغیرہ آ جائے تو اس طریقے سے کیا آ جاتا ہے مت ہوتا ہے لیکن اس کو آپ کو پڑھنے کے لیے تاکہ آپ کو ڈفرینس نظر آئے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو ہم الف بھی ساکن ہے نون بھی ساکن ہے تو ڈفرینس کے لیے آپ نے وہ کرنا ہے لیا فلنا لیا فلان لیا فلنا لتا فلنا لتا فلاں لیا فلنا لتا فلنا لتا فلاں لتا فلنا آ کے دیکھیے لام تاکید بنون تاکہ در درخیلے مستقبل موجود کیسے ہوگا لیوفلنة لیوفلنة لیوفلنة لیوفلنة لیوفلنة لیوفلنة لیوفلنة لیوفلنة لَتُفَلَنَّا لَأُفَلَنَّا لتو فلانت لتو یہ اس کو ایسے کرنا ہے آ کے لام تاک بنون خفیفہ درفیلے مستقبل معروف اب خفیفہ کی گردان آ یہ ذرا مشکل ہے ٹھیک ہے یہ ذرا مشکل ہے کیوں اس میں چھ ہیں اس میں چھ سیکھی اور ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا لیہ فالن لیہ فعل یہ دو دفعہ آئے گا لتاٰ فلن لطاف فلان کتنی دفعہ آئے گا دو دفعہ آئے یہ یاد رکھیے گا ان کو گننے ان کو گننے کے لیے نا اپنے ہاتھوں پہ گنا کریں اچھا کہ آٹھ سیکھے پورے کرنے کے لیے نا ہاتھوں کے پوروں کے اوپر ہاتھوں کے پوروں کے اوپر وہ کیا کریں اس طرح آپ کو یاد آئے گا کیسے ہوگا لیا فلن لیا فلون لتا فلن لتا فلن لتا فلن لتا فلن ٹھیک ہے نا اس طرح اس کو یاد کرنا ہاتھوں کے پوروں کے اوپر یہ بھی آٹھ سیکھے میں نے پورے کرنے ہیں تو کیسے ہوں گے لیا فلن لیا فلن لتا فلن لتا فلن آگے کیا ہوگا مجھول لام تاکید بنون خفیفہ در فعل مستقبل مجھول وہ کیسے ہوگا لئی لئی اس لیے جو ہے جی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا آٹھ چیزیں پورے کرنے ہیں آپ نے آپ ذرا آ جائیں جی اب آ جائیں جی قاعدے کی طرف کہتے ہیں نونے کی دو طرح کا ہوتا ہے قاعدہ کیا ہے نون تاقی دو طرح کا ہوتا ہے نون تاکی دو طرح کا ہوتا ہے نون سکیلا اور نون خفیفہ نون سکیلا نون مشدد کو کہتے ہیں نون سکیلا کیسے کہتے ہیں نون مشدت کو دیکھے نا لیف اور نون خفیفہ کیسے کہتے ہیں نون ساکن کو کہتے ہیں وہ کیا لیف ال نون ساکن ہے نون آخر میں کیا ساکن تو نون سکیلا کیا ہوتا ہے شکیلا مشدد والا جو نون ہے شکیل بھاری ہے اور خفیفہ کا مطلب ہلکا تو نون ساکن کو کہتے ہیں اب نون سکیلا 14 سیگوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ صرف آٹھ سیگوں میں باقی چھ سیگوں میں بھئی کون سے چھ ہیں جن میں نون خفیفہ نہیں آتا کہتے ہیں باقی 6 سیگوں میں جن میں نون سکیلا سے پہلے علف ہے نہیں آتا دیکھیں نون نون میں نون سکیلا کے اندر جہاں جہاں نون سے پہلے الف آ رہا تھا نا چار تسنیا کے جو ہیں چار تسنیاں والے ان میں کیا آتا ہے نون سے پہلے کیا آتا ہے الف آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تسنیاں والے چاروں سیگے نون خفیفہ میں نہیں آئیں گے تسنیاں والے چاروں سیگے نون خفیفہ میں نہیں آئیں گے اور نون جمع مونس والے جو دو سیگے تھے نون جمع مونس والے جو دو سیگے تھے نون جو کیا گیا جو نون نون جمع مونس والے جو دو سیگے تھے نون جمع مونس والے وہ کیا ہوئے جن کی اندر وہاں پہ بھی نون سے پہلے الفہ آ رہا تھا نون جمع مونس والے تو وہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا وہاں پہ بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا تو چھ سیگوں میں نون خفیفہ نہیں آئے گا کون کون سے جن میں نون سے پہلے الف آتا ہے تو کہتے ہیں لام تاقید ہمیشہ مکتو ہوتا ہے لام تاکید کیا ہوتا ہے ہمیشہ مختو ہوتا ہے لیا فلنا لیا فلان تو لام کے کی اوپر کیا آتا ہے فتح تو لام پس بحث لام تاکید ب نون شکیلا بنانے کا قائدہ یہ ہے کے مضارِ مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون سے لگا دو مضارِ مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون سے لگا دو دیکھیں مضارِ مثبت کیا تھا یہ فلو تھا نا مثبت کیا تھا یہ فلو ٹھیک ہے اب ہم نے بنائیں کیسے یہ فلو تھا آپ اس کے شروع میں لام تاکید لگائیں کیا ہو جائے گا لیہ فلو لا یلو لیہ فلو اب اور کیا کرنا ہے کہتے ہیں آخر میں نون سکیلا لگا دو آخر میں نون سکیلا یعنی آخر میں نون سکیلا نون مشدد آ جائے بھائی نون سکیلا تو لگا دیں گے لیکن نون سکیلا پہ کون سی حرکت آنی چاہیے وہ کیڑا ہوگا تو کہتے ہیں سات سیگوں سے چاہیے اچھا جی اور آخر میں نون سکیلا لگا دو اور سات سیگوں سے نون عرابی گرا دو سات سیگوں میں نون عرابی آتا تھا نا سات سیگوں میں نون عرابی آتا تھا تو کہتے ہیں جہاں جہاں پہلے نونرابی تھا نا وہ سارے گرا دو نون گرا دو ٹھیک ہے اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے سگوں میں کیا آتا تھا آخر میں واو آتا تھا یا فلونہ تا یا تو وہاں پر جو واو ہے نا وہ بھی گرا دو وہاں پر جو واو ہے وہ بھی گرا دو اور واحد مونس حاضر تا تھا تا اس میں نون سے پہلے کیا آتا تھا یا آتی تھی اس یا کو بھی گرا دو اس یا کو بھی گرا دو اس, یا کو, بھی گرا دو. اُس یا کو بھی گرا دو کہتے ہیں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر میں نون ثقیلا سے پہلے الف بڑھا دو جو جمع مونس غائب کے سگے تھے دو یفلنا تفلنا یفلنا تفلنا والے اس میں کیا کرنا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی یفلاں تَ فلنا کیا کرنا کرنا سے پہلے الف بڑھا دو یعنی یا کا جو نون ہے اس کے بعد الش لگا دو تف کا جو نون ہے اس میں کیا لگا دو اس کے بعد کیا لگا دو الش لگا دو نون شکیلہ سے پہلے آ جائیں گے وہ تاکہ نون جمع مونس اور نون شکیلہ کے جمع ہونے سے سیدھا شکیل نہ ہے الش کیوں بڑھاتے ہیں کیونکہ تین نون جمع ہو جائیں گے تین نون یا فلنا تفلنا والا نون تو گرتا نہیں ہے کیونکہ یہ کیا ہے مبنی ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی یہ نہیں گریں گے یہ جب گریں گے نہیں تو نون سکیلہ آخر میں لگانا تھا تو کیسے لگائیں کہتے ہیں درمیان میں ان،, ان نونوں کے درمیان میں الف بڑھا, بڑھا دو تو جب الف بڑھا دوگے تو کیا آ جائے گا ان نونوں کے درمیان میں فرق آ جائے گا اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں لیکن یہ نون جمع مونس اور نون تاقید کو جدا کر دیتا ہے ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں نونِ ثقیلہ سے پہلے چھ سگوں میں یعنی چار تسنیاں اور جمع مونس غائب و جمع حاضر میں الف ہوتا ہے نون ثقیلا سے پہلے نہ چھ سیگوں میں یعنی چار تسنیا میں اور جمع مونس غائب و مونس حاضر میں الف ہوتا ہے یہ وہی الف ہے نا جو گر جاتا ہے میں نے بتایا تھا نون ثقیلہ سے پہلے جن میں الف آتا تھا وہ نونِ خفیفہ میں گر جائے گا تو کہتے ہیں ان میں الف ہوتا ہے اور جامع مذکر غائب اور جمع مضکر حاضر میں نونِ ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے اور واحد مونس حاضر میں زیر ہوتا ہے اور باقی واحد مذکر قائب اور واحد مونس قائب واحد مذکر حاضر اور متقلم کے دونوں سیگوں میں قلعہ سے پہلے زبر ہوتا ہے ٹھیک ہے الف کے بعد نون سکیلہ مقصور ہوتا ہے اور باقی تمام سیگوں میں مفتو نون خفیبہ کا وہی قاعدہ ہے جوہ سکیلہ کیسے ساکین کا فرق ہے یہ کیسے یاد ہوگا یہ یاد بڑی آسانی سے ہوگا کیسے یاد ہوگا میں نے تیزی سے کروایا ہے اس لیے کروایا ہے کہ یہ میں پھر کل کرواؤں گا انشاءاللہ یہ بھی پھر میں انشاءاللہ کل کراؤں گا لیکن آپ نے اس قاعدے کو پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو ان پہ لگاتے جانا ہے بھائی اگر وہ بات کرتے ہیں جی پانچ سیگے پانچ سیگے جن میں پیش آتا تھا پانچ سیگے جن میں پیش آتا تھا یفلو تفلو تفلو افلو نفلو ٹھیک ہے ان میں کیا ہوگا ان میں نون سکیلہ سے پہلے زبر آئے گی ان میں نون سکیلے سے پہلے کیا گی زبر آئے گی اور نون سکیلا یہاں پر کیا آئے گا مفتو آئے گا لیہ فلنا ٹھیک ہے لتا فلنا لتا فلنا نون سکیلا کیا گا مفتو آئے گا اور کیا آئے گا اس سے نون سے پہلے کیا آئے گی زبر آئے گی اور, اور, اور چھ سیگے جو تھے جن میں کیا آتا تھا چھ سگے جو تھے یف الان طف الان طف الان طف الانِ ٹھیک ہے اور یف اور تف النا ان میں کیا ہوگا ان میں نون سکیلہ سے پہلے الف آئے گا نون سکیلا سے پہلے کیا آئے گا الف آئے گا اور کیا ہو جائے گا نون ثقیلا جو ہے نا مقصور آئے گا ان میں نون سکیلا کیا آئے گا مقصور آئے گا لیکن یہ یف الان تھا یف الانے اور یہ چا, چار تسلیاں والے جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں نون رابی ہوتے ہیں چار والے کیا ہیں نونے رابی ہی ہیں تو نونے رابی جہاں پر بھی آئے گا نونے رابی کو ہم نے گرانا ہے نور رابی جہاں پر بھی آئے گا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے گرا دینا ہے ٹھیک ہے نونے رابی جہاں پر بھی آئے گا وہاں پہ گر جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح اس طرح آپ دیکھتے جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ لگاتے جائیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اگر گردان یاد کر لی نا تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا گردان اگر یاد کر لی تو یہ خود بخود پتہ چل جائے گا لیکن اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو پھر میں ان پھر کراؤں گا یہ ان ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو یاد کریں گردان پہلے یاد کر لیں بس بے شک قاعدہ یاد بھی نہ ہو کم از کم گردان یاد ہو کیونکہ اصل گردان, گردان یاد ہونا ہے ٹھیک ہے جی جی باقی ہم پھر کل کریں گے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سیتا فرمائیں انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے جی چلیے پھر السلام علیکم اللہ مفری ہے